امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب والی مکہ کے نام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں مغربی علاقے کے میرے جاسوسوں نے مجھے تحریر کیا ہے کہ کچھ شام کے لوگوں کو حج کے لیے روانہ کیا گیا ہے جو دل کے اندھے کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں جو حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں اور دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ ہوتے ہیں اور نیکوں اور پرہزگاروں کے اجر آخرت کو ہاتھوں سے دے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں دیکھو بھلائی اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اور برا بدلا اسی کو ملتا ہے جو برے کام کرتا ہے لہذا تم اپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو بافہم پختہ کار خیر خواہ اور دانشمند ہو اور اپنے حاکم کا فرما بردار اور اپنے امام کا متی رہے اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی اتراؤ نہیں اور سختیوں کے موقع پر بوداپن نہ دکھاؤ وسلام